وہ نوفی خاف سوری اور دوسری سور پھونکی جائے گی فاحم منل اجداسی بس اس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کر الا اور بھی اپنے رب کی طرف قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے قیامت کا منظر ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا زمین تانبے کی ہوگی جسم پر لباس نہیں ہوگا کوئی سایہ رش الہی کے علاوہ نہیں ہوگا لوگ اپنے پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے اولو وہ کہیں گے یا و ہائے ہماری بربادی ہائے افسوس مم بارسانا کس نے ہمیں اٹھایا ممر مم قدینہ ہماری قبروں سے یہ ہولناک منظر دکھانے کے لیے ہمیں کیوں اٹھایا گیا قرآن مجیف قرآن حمید قیامت کی ہولناکیوں کو سورہ اباسا آیت نمبر تینتیس تا اکتالیس تیسویں پارے میں اس طرح بیان کرتا ہے فیدا جات پھر جب وہ ہولناک قیامت واقع ہوگی یوم یفر المرء من اخی آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہ ام ہی وہ ابھی ہی اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا وہ سواخی بتی ہی وہ بنی ہی جن بیوی بچوں کی خاطر حرام کمایا آج بیوی بچے اس سے دور بھاگ رہے ہوں گے ساخی بتی ہی وہ بنی ہی اور وہ اپنی بیوی اور بچوں سے دور بھاگ رہا ہوگا کیوں اس لیے کہ کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی پریشانی میں گرفتار ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی رکل مین ہوں یو یغنی اس دن ہر ایک کے لیے ایک پریشانی ایسی ہوگی کہ اسے وہ ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی سب اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے اس وقت یہ عالم ہوگا وجو یومئذ یو ادین اس وقت کچھ چہرے روشن ہوں گے باخی کہ مستب وہ ہس رہے ہوں گے خوش ہوں گے وہ جئی یوم ادین علیہ غب اور اس قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے ان کے چہروں پر مٹی پڑی ہے زلیل و رسواں ہوں گے تر حقوہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہو رہے ہوں گے سورہ معارج آیت نمبر چار میں فرمایا تارج الملا والروح الیہ فی یوم کانا خمسین الف الفسنا آج پانچ سال اگر کہیں رہنا ہو تو ہم اس کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں فرمایا وہ دن قیامت کا کانا مقدارو خم الف سنا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے سر ہا قوم آیت نمبر انیس بتیس یہ وہ آیتیں ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہیں فما من اوت یا کتاب بھی اے نیکی کرنے والے اے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھکرانے والے اے اللہ کی رضا کے لیے نفس و شیطان کی باتیں نہ ماننے والے یقیناً دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن اس دنیا سے جانا ہے کامیاب وہ ہے جس کا نام آمال سیدھے ہاتھ میں نصیب ہوگا فما من اوت یا کتاب بھی تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہاتھ میں لیتے ہی سمجھ جائے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا وہ کہے گا ہا اکرا او کتابیا آ جاؤ آ جاؤ میرا نامہ امال پڑھ کر دیکھ لو وہ سب کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا ذرا غور کریں جو امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے انی وننت انی ملاقن حسابیا میں یہ فکر رکھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے ساری زندگی میں نے اسی تیاری میں گزاری کہ ایک ایک لمحے کا مجھے حساب دینا ہے فہو فی عیشت رادیا تو وہ ایش میں ہوگا راضی ہوگا فی جنت علیہ علیشان جنتوں میں ہوگا قطب فہ دانیا اس جنتوں کے باغات کے درخت کے پھل نیچے لٹک رہے ہوں گے کلو اش ہنی ام بیما اسلف ان سے کہا جائے گا اب جنت میں کھاؤ اور پیو اور مزے کرو کیوں بیما اسلف تم فی المل دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو نیک عامال کیے اس کا یہ بدلہ ہے وہ اما من ات یا کتاب بھی شمالی فرشتے تقسیم کر رہے ہوں گے دل گلے میں آ چکا ہوگا ہر ایک یہ ڈر رہا ہوگا کہ نہ جانے مجھے نام امال کس ہاتھ میں ملتا ہے اس وقت جس کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں ناما امال فرشتے تھمائیں گے بعض تو ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کے ہاتھ کو سینا توڑ کر پیچھے نکالا جائے گا اور پیچھے سے انہیں نامہ امال دیا جائے گا وہ اما من اوت یا کتاب جس کا نام امال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا فیول یا لئی تنی لم اوت کتابیا وہ کہے گا ہائے میری بربادی ہائے افسوس کاش مجھے نامہ امال نہ ملتا ولم ادری ماں حسابیا کاش میں اپنے حساب کو اور کتاب کو نہ جانتا یا لئی تہ کا نتی قوبیا کاش موت مجھے مٹا دے مجھے فنا کر دے ہائے جس مال کے لیے میں نے دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ماں اگنا ان لیا وہ مال مجھے کچھ کام نہ آیا حالکہ ان سلطانیہ میرا سارا زور اور غرور جاتا رہا خدو ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسے پکڑ لو فغ اور اسے زنجیروں سے باندھ دو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دوہ سب او نو ان فسلکو پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں پھرو دو کہ جس زنجیر کا سائز ستر ہاتھ ہے جس طرح سوئی کپڑے سے نکالی جاتی ہے اس طرح وہ زنجیر جہنمی کے جسم کے اندر سے نکالی جائے گی یا وہ لناسنا ممر قدینہ وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں ہماری قبروں سے کیوں اٹھایا گیا اللہ اکبر کب تک ہم دنیا میں گناہ کرتے رہیں گے کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے یہ دنیا کے لوگ یہ دنیا کا مال یہ دنیا کا منصب یہ عہدہ یہ اقتدار یہ دنیا کی نعمت کام نہیں آئیں گی ہاد ماں فرشتے کہیں گے آج یہ وجل کا وعدہ ہے وہ صدق اور رسولوں نے سچ کہا تھا ان کانت نت اللہ سیشتوں وہ ایک زوردار آواز ہوگی فعیدا ہوں جمی جمیع لدینا محضرون اس ایک زوردار آواز پر سب ہمارے حضور مجرم بن کر گناہگار حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نفس شَيْئًا پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا أَلْبِرُ لَا يَبْلَا نیکی ضایا نہیں ہوتی وہ غمبلا یونسا گناہ بھولا نہیں جاتا گناہ لکھ دیا جاتا ہے وہ دیا یموت نیکی پر سلا دینے والا برائی پر عذاب دینے والا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اے امل ماں شیتا تجھے جو کرنا ہے کر لے اے امل ماں شیتا کما تدیم تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ولا تجزون اللہ مَا ت تَعْمَلُونَ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کام کیے ہوں گے ان اصحاب اليوم فی بے شک اس دن جنتی نعمتوں میں ہوں گے فاقی ہوں لذتے پا رہے ہوں گے ازوا جو ان کی و بیویاں جنتی سایوں میں ہوں گی ال کی کی اون تختوں پر ایش اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ تقیہ لگائے ہوں گے لہم فی ہا اس جنت میں ان کے لیے میوے ہوں گے ولہم ما یدعون اور جنت میں جو وہ مانگیں گے انہیں دیا جائے گا سلام جنتی کس قدر خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین انہیں سلام فرمائے گا فرشتے آ کر رب کا سلام پیش کریں گے سلام من رب الرحیم کہا جائے گا سلام یہ رب رحیم کا فرمان ہے رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلامتی ہے کہا جائے گا آج اے گنا گاروں الگ ہو جاؤ تم جنتوں کے ساتھ کھڑے نہ رہو تمہارے آمال جنتیوں جیسے نہیں ہیں وہ ایسا وقت ہوگا جب کل بروز قیامت یہ ندا ہوگی تو چیخیں بلند ہو جائیں گی فرشتے لوگوں کے مجمے سے جہنمیوں کو دوستیوں کو پکڑ رہے ہوں گے ان کے پیشانی کے بالوں سے ٹانگوں سے گھسیٹا جائے گا اور زریل اور رسوا ہو کر وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے چل رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا شعلاد آدم اے آدمی کیا یاد نہیں میں نے تج سے عہد لیا تھا کہ شیتان کی بات نہ ماننا ان نہ بے شک وہ تیرے لیے کھلا دشمن ہے مگر افسوس تو نے شیطان کی باتیں مانی وہی اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری ہی بات ماننا ہوں مستقی یہی سیدھا راستہ ہے بلاق عداللہ من کم جب کسی اور شیطان نے تم میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا افلم تک تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے تم نے شیطان کی باتیں کیوں مانی وہ رو رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار آج معاف کر دے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے ہاضی جہن جہنم التی کن تم تو آدور ان سے کہا جائے گا اب یہ دار العمل نہیں دار الجزا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ جہنم ہے جاؤ اس جہنم میں یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس لو ہل آج کے دن تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ بیما کن تم تک فرون اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے تو وہ کہیں گے پرور دگار ہم نے تو تیری کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہے جھوٹ بولیں گے سورہ انام آیت نمبر تیئیس میں فرمایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین جو مشرک ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا کافر کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے کبھی کفر نہیں کیا گناہ گار گے پروردگار تیری قسم ہم نے تو زندگی تیری فرما برداری میں گزاری ہے جب ان کی زبانیں جھوٹ بولیں گی تو ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اليوم نَخْتِمُ یوما أَفْوَاهِهِمْ آج کے دن ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے اور ان کے ہم سے کلام کریں گے ہاتھ کہیں گے پروردگار فلاں دِن ہم سے اس نے یہ گناہ کروایا تھا پاؤں یہ کہے گا پروردگار دگار دِن یہ ہمیں فلاں جگہ پہ لے گیا تھا آنکھ یہ کہے گی پروردگار دگار فلاں اس نے بدنگاہی کی تھی کان یہ سنا تھا اور ان کی ٹانگے گواہی دیں گی بیما کانو یک ان تمام کاموں کی جو وہ برے کام کیا کرتے تھے بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جسم کی کھال بھی گواہی دے گی کہ پروردگار دیگار فلاں عورت سے فلاں نامحرم عورت سے اس نے ہاتھ ملایا تھا کھال بھی گواہی دے گی ولاؤ نشا تو مسنا اے لوگوں اللہ تبارہ و تعالی دنیا میں بھی پکڑ کرنے پر قادر ہے اس نے مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے سچی پکی توبہ کر لی جائے اے پروردگار تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی فرما اے پروردگار ہمیں نفس و شیدان کے وار سے بچا اے پروردگار ہمیں نیک بنا اے پروردگار ہمیں متقی بنا اے پروردگار ہمارے قلب کو نور قرآن سے منور کر دے اے پروردگار جہنم سے بچا اے پروردگار جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچا اے پروردگار دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے گناہوں سے نفرت دے دے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیقرما یا اللہ تو ہمیں نیکیوں پر استقامت دے دے اے کریم پروردگار دگار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اور تمام بزرگان دین اور تمام صحابہ اور تمام انبیاء کا صدقہ صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اے پروردگار تو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرمار استقامت عطا فرمار وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَشِهِ محمد وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ اَلْمَعِينَ وَلَوْ نَشَاؤ اے لوگوں تم ہماری قدرت کو نہ سمجھے تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں گنا کر رہے ہو کیا ہم روک نہیں سکتے وَلَو نشاؤ اگر ہم چاہیں علی اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے لپک کر راستے کی طرف جاتے انا یوب تو انہیں کچھ نہ سوجتا جب آنکھیں چلی جائیں گی تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے اور جہاں تک انہیں اپنی عقل پر اور اپنی شکل و صورت پر ناز ہے ولو نشا اور اگر ہم چاہیں لمح سخ نہ مکانتی ان کو اس جگہ پر جس جگہ پر وہ کھڑے ہوں اسی لمحے ہم ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دیں انہیں انسان سے جانور بنا دیں ان کی عقل کو مٹا کر رکھ دیں انہیں بندر و خنزیر بنا دیں ہم اس پر قادر ہیں ولا نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے اور نہ ہی واپس پلٹ سکیں کیونکہ جب وہ گھر پر جائیں تو گھر والے ہی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ ہمارا آدمی تو نہیں ہے